رحمان سامعن اکرام یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ کیو یو آر اے این ایک دوسرے سے محبت رکھی تو کس کے لئے? اللہ ہم سب کو اپنی ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی توفیق دشمنی بھی رب کے لیے دوستی بھی اللہ کہے گا ان کو بھی بلاؤ امام الہادل اور وہ حکمران جس نے اپلو انسان لوگوں آج کی زندگی بڑی بڑی ایشوشن سوچو کہ آدمی جو محنت کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ گرمیوں کے دن آرام سے یہی ہے نمی. اگر پیسے ہو جائے پنکھا لگ جائے چھت میں جا اور, اور پیسے وہ کنڈیشنر مل جائے ریفریجیٹر مل جائے تاکہ آرام کے یہ جنرمیوں کے اور گرمی کتنی ہوتی چند گھنٹے دو یا تین گھنٹے گیارہ بجے شروع ہوئی تین بجے اس کی شدت ختم ہو وہ آدمی یہ چار گھنٹے کسی کھالے کے کنارے کسی درخت کے نیچے بھی گزار لیتا ہے اور سوچے اس گرمی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے اس قیامت کے دن کی گرمی کے لیے اس نے کیا جدوج ہوتی ہے جو دل تین چار گھنٹے تقریب پچاس ہزار سال لا ہو گا. اس دن کیسے تھا آج ہمیں اللہ نے یہ موقع بخشا ہے کہ ہم اس زندگی کو اس زندگی کے لیے بہترین دے راہ کے طور پر استعمال کرے اور یہ سب سمجھے کہ یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے تاکہ اس زندگی کے لیے کچھ کاشت کر لے اگر آج گندم گندمے تو کل گندم اگر آج جوب ہوئے گے تو کل یہ مال یہ دولت اسی لیے رحمت کائنات نے کہا کہ جس کو رب نے ادا کیا اس نے رب کی راہ میں سرب کیا اپنے جسم کو بھلاہوں سے بچا کے رکھا اپنے مال کو سدکات و سکات سے پاک کرتا رہا قیامت کے دن آئے گا مسکراتا ہوا نبی کے ہاتھ سے حوصے کا پانی پیتا ہوا اللہ کے عرش کے سائے میں آرام کرتا ہوا پھر نبی کے پیچھے پیچھے جنت الفس میں داخل ہو جائے اللہ تیری مارنا میں کیا ہے کہ تم ہم کو اپنے نبی کی محیط میں جنت الفوس ادا کروا اور ہماری اس زندگی کو اس زندگی کے لیے بہتر کا ہمیں مجید اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آن سے محفوظ فرما اے اللہ حشر کے میدان کی گرمی سے محفوظ فرما اے اللہ اپنے نبی پاک کے ہاتھ سے حوزِ کاؤسر کا پانی پلا اللہ دیامت کے دن اللہ حشر کے میدان میں اللہ اپنے عرش کا سایا نصیب فرما اے اللہ اپنے نبی کی میت میں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا اے اللہ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو نیک بنا اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات بے رحم فرما اے اللہ ہمارے فوج شدگان کی بفرت فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ, اللہ بے کو اے اللہ اولادوں کو اولاد عطا فرما اللہ فقیروں کو تونگر بنا اللہ محتاجوں کو غنی فرما اہ اللہ رمضان مبارک کے روزوں کو قبول فرما اللہ یہ روزے جو ہم صرف تیرہ رضا کے لیے رکھتے ہیں اللہ اللہ تو ان کو قبول فرما اللہ آج کی گرمی تیرے لیے برداشت کرتے اللہ تو کل کی گرمی سے محفوظ فرما اللہ آج کی پیاس تیرے لیے برداشت کرتے اللہ تو کل کی پیاس سے محفوظ فرما اللہ تو حشر کے میدان میں سیراب فرما اللہ حشر کی میدان کی گرمی سے محفوظ فرما اللہ ہمارے راتوں کے قیام کو قبول فرما اللہ قرآن پاک کے سننے سنانے کو قبول فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا عطا فرما اللہ آخرت بھی عطا فرما اللہ دنیا کو آخرت کے تابے بنانے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم دنیا میں اللہ تیری بندگی کرے اللہ تیری عبادت میں زندگی گزرے اللہ تیری ذات پر یقین میں زندگی گزرے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دنیا کو اللہ آخرت کے لیے اللہ بہتر اسباب کے پیدا کرنے کا ذریعہ بنا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی قبر کی تاریکیوں کو دور فرما اللہ قبر کی وحشتوں سے محفوظ فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہم گناہ کے گناہوں کو غاف فرما اللہ ہم خطا کار ہیں تو ستار ہے اللہ ہم گناہ ہیں تو غفار ہے اللہ تو ہم خطا کاروں کی خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہم گناہ گاروں کے گناہوں سے درگزر فرما اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ ہمارے بھائی بزرگ اللہ جتنے موجود ہیں سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے محبور فرما اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجات پوری فرما اللہ ہم سب کی تمام نیک خواہشات پوری فرما اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسولہی خیر خلقہی محمد وعالیہی وعالی وآلہی وآلہی وآلہی وآلہی بیتی اجمعین برحمت کریم اعتقاف کا مسئلہ یہ ہے کہ اعتقاف کے لیے اکیسویں کی شب کو کل بیس روزے پورے کر کے کتنے روزے پورے کر کے بیس روزے پورے کر کے دو طرح سے رات تو بہرحال گزارنی ہے رات بہرحال جا کے گزارنی ہے وقت کتنے کیونکہ یہ رات ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروایا ہے کہ لہلت القدرات قرآن پاک میں رب ربیسلام نے اشار کروایا نہ ہوسلمانحبوب کو مخادر کر ہیں ہم نے اس قرآن کو للت القدر میں راز کیا اور اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے کہ للت القدر کیا ہو لہل القدر خیر الہر ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر برابر نہیں کہا ہزار مہینے کی راتوں کے برابر نہیں کہا بلکہ کیا تھا بہتر ہے اس ساری رات اللہ کے فیصلے اور اللہ کی رحمتیں پر ہوتا ہے بندوں اس رات کی سوشید. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس رات کو رمضان کے پہلے عشرے میں تلاش کیا رمضان کے پہلے عشرے میں نہ ملے پھر دوسرے اشرے میں تلاش کیا رمضان کے دوسرے عشرے میں بھی پھر رمضان کے تیسرے عشرے میں تلاش کیا اب دیکھو تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی امت کے مومنوں کے لیے کتنی آسانیاں باہر پہ پہنچائی اللہ اگر کہتے کہ سارے مہینے میں, میں تلاش کرو تو مومنوں کو سارے مہینے تلاش کرنا پڑتی اور بڑا مشکل ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت کو نوازا ان کے لیے آسانیاں بہت پہنچایا ان کے لیے کہا کہ آخری عشرے اور اس کو بھی محدود کر دیا کہا آخری عشرے کی پانچ تاجر آخری عشرے کی پانچ رکھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا رہتا اپنی کمر کس لیتے ساری رات جاگتے ساری رات حدیث کے پاس لائی لا ساری رات جاگتے ساری رات اپنے گھر والوں کو بھی رات اور کتنے نصیب یہ پانچ راتوں میں سے اللہ جاگرے کی توفیق اور ان پانچ راتوں میں سے کسی ایک رات میں سب کرایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھایا کہ جس نے اس رات کو پا لیا اللہ نے اس کی ساری پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا ایک رات اور اللہ نے اس کے نام اعمال میں ہزار مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ثواب درج کی امام کائرات نے سوال اللہ نے میری امت کو عمریں چھوٹی دی ثواب بہتا دیا میری امت کو عمریں تھوڑی دی اور سواب پہلی امتوں کی عمر لمبی سواب کم تھا پہلی امتوں کی عمریں لمبی اور سواب فرمایا اللہ کے رسول کو کیسے پہلی امت کی عمر کسی کی ہزار برس کسی کی دو ہزار برس جتنی کوئی زیادہ نیکی کرے گا اتنا ہی اس کا ثواب اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے میری امت پہ کرم کی نظر ڈالی عمر تھوڑی اجر اللہ تم نے برس, برس, برس گزار دیتا ہے سواب ادا کیا ہر سال تراسی سال کی عبادت کی. اور بیس سال جس کو مل گئے سترہ سو سال کی عمر سے زیادہ سوابت. سترہ سو سال کی عمر سے زیادہ اس لیے اللہ کے رسول اخبار میری امت کی عمرے تھوڑی ثواب اللہ کے بندوں ان راتوں کو جاتا اور متکف کے لیے یہی ہے کہ وہ موتکف جو کہ مسجد میں گوشے میں آ کے بیٹھ جاتا تنا میں اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی یاد منانے کے لیے اللہ اس کے سونے کو بھی عبادت قرار دے دیتا ہے جاگنے کو بھی عبادت کرا پھر وہ ان پانچ راتوں کو جاپ کو مراتا جو ات نہیں رہ سکتا وہ ویسے ان پانچ راتوں کو جاگ کے گزارے لوگوں یاد رکھو اللہ نے یہ ساری راتیں ہمیں بخشنے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے رکھے کہ مومن بہانہ تلاش کر لے میں ان کو معاف کر آؤ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کی نیت ماندو کہ اللہ کے فضل و کم سے ان راتوں کو ہم نے اللہ کا قرآن سنتے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی جان میں مشغول رہتے ہوئے اللہ کے کلام پاپ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے پراوین سنتے ہوئے انشاءاللہ ان راتوں کو گزارنا ہے سارے ہاتھ اٹھا کے تو انشاءاللہ سارے سارے ان شاء اللہ سارے انشاءاللہ جاگ کے گزارنا کیوں بھائی بولو بھی نہ منہ سے بھی اونچی بولو اونچی ان اللہ کے بندو نیت کر لو اور آج ہی سے ثواب ملنا شروع ہو جائے گا ان شاء اس لیے پانچوں راتوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے دعا کون سی ماں بھی چاہیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محترمہ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میں کیا دعا یاد کرنا دعا آپ نے پرمایا یہ دعابا اللہ عمل بڑو بھائی اللہم انکا کا فبل تو ہب الفوی اللہ ان کا فبل تو ہبل افواہ تحب اللہ کابل یہ لہلۃ القدر کی بہترین دعا بہترین لہلت القدر کا یہ دعا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں, اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں جو لوگ یہ ارتقا بیٹھ سکتے ہیں وہ اتکا پیس جو نہیں بیٹھ سکتے ہیں جو نبی کی سندر پر عمل کرتے ہوئے شدا بھی ذرا ہوں لہو آئی قزاحلہ کمر کس لے خود رات کو زندہ رکھے حدیث کے الفاظ ہے رات کو آپ نے زندہ رکھا رات کو زندہ رکھا اپنے گھر والوں کو بھی سونے اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے فضل و سے ہم ان پرچوں راتوں کی بندگی کی توفیق ادا کروائے وہ رات تم پال تو اپنے رب سے یہ دعا مانگا رہی ہے قدر والی راتیں دعا یاد کر لو سارے مل کے پڑھو تھوڑے ہوئے بھی پڑھو تاکہ تم کے دماغ ٹھیک ہو جائے شیطان ویسے تو قید آیا لیکن اس نے انجیکشن اتنے زور کے لگائے ہوئے ابھی تک ان کا سب آتی ہے یہ مسئلہ آ ہے ویسے ہی تو سن لو کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ جناب ابھی پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان رمضان کے دنوں میں قید ہو جاتا ہے پھر آدمی بکرا کیوں ہوتا ہے میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان نے قید ہونے سے پہلے انجیکشن اتنے دے دیے ٹھیک ہے اتنے لگا بھی ہیں کہ رمضان آنے کے باوجود گزر جانے کے باوجود ان ٹھیکوں کا اثر ضائع ظاہر نہیں ہوتا اس لیے وہ شیطان کے لگائے ہوئے انجیکشنوں کا اثر ضائع کرنے کے لیے ذرا اپنے دلوں پر اللہ کی توحیف کی قرآن پاک کی برکات کی اور سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرامین کی خوشبو کو چھڑکو تاکہ شیطان کے انجیکشنوں کا اثر دائل ہو تو سارے مل کر یاد کرو اس دعا کو پڑھو نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا اپنی زوجہ محرمہ ام الم عائشہ صدیقہ کو سکھائی اور کہا سب سے مقدس ترین رات میں بھی اگر رب سے باز رہے تو اپنے گناہوں کی واپسی ہونا یاد واپس کرائی مل کے پڑھو اللہ انك عفو تحب العفوا تعفو اللهم انك عفو تحب العفوا تعفو اللهم انك عفو تحب العفوا تعفو اے اللہ تو بہت مل بہت کرنے والا اور اللہ صرف معاف کرنے والا ہی نہیں معاف کرنے کو پسند بھی کرنے والا محبت سے محبت بھی پسند کرنے, کرنے, کرنے, کرنے والا اللہ میں گناگر تیری مار میں معافی بن بھی معاف کر دے شاندار دعا تو اس لیے سب سے زیادہ انسان کے دلوں پر رنگ جو آتا ہے وہ انسان کے گروہوں کے سبب آتا ہے اس لیے کثرت کے ساتھ اپنے رم سے استحصار کرنا لیتا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ناٹکے وہی ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ سو مرتبہ استفار کرنے سے جن میں اگر انسان کے گروہ سمندر کی جانور سے بھی زیادہ ہوتا تھا ان کو بھی وہ